اس میں اصل میں علماء نے اس کو تول کر کے لینے میں منع کیا کیوں منع کیا اس کے سبب پوچھ لیں بظاہر تو آپ دیکھیں تول کر جانور لینے میں کیا ہر ہے بظاہر تو کوئی نفس نظر نہیں آتا جانور بیچنے والے کو یہ معلوم ہے کہ وہ جانور تول کر بیچ رہا وہ کم سے کم پانچ لیٹر تو پانی پلا دے گا اس کا مطلب یہ پانچ لیٹر بڑھ گئے اور پانچ سات کلو کا چارہ کھلا دے گا پت لگا کہ بارہ پندرہ کلو جانور بڑھ گیا ایک بار اب اگر تول کر کے لیا جائے تو اس کے پیٹ میں کوئی پانچ دس کلو کی بڑے جانور غلازت بھی ہو گیا نہیں تو غلازت کی بہت جائز نہیں یہ ساری چیزوں کو رہتے ہوئے ہم نے اس میں بہت ہی غور اور فکر کرنے کے بعد اس کا حل یہ نکالا جیسے آپ کسی ادارے میں جائیں جو جانور کو تول کر بیچ رہا تولنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جانور جو ہے وہ بتیس ہزار روپئے کا ہے ایک لم اس کی قیمت تو معلوم ہو گئی اب آپ بے کو بدل دیں کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ یہ تو پتہ لگ گیا کہ تول کے حساب سے جانور بتیس ہزار روپے کا ہے آپ ہم سے ساڑھے اکتیس ہزار روپے لے لیں یعنی کنڈیشن چینج ہو گئی اس پر وہ راضی ہو جائے پانچ سو روپے دو سو روپے کم یا زائد کر کے اس کو الگ سے اگر جانور کو خرید لے اب وہ تول کر جانور خریدنے کے زمین میں نہیں آئے گا اور اس طرح سودا ہو جائے گا آپ